تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورہ نساء 14واں رکوہ ہے اور آیت نمبر 97 ہے 97 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم سوریہ سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں منافقین کا بھی تذکرہ جاری ہے البتہ ہمارے لیے بھی رہنمائی کا سامان ہے ان الدی طوفاسی جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں, الارض وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس زمین میں قالو فرشتے کہتے ہیں الم ارض اللہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے اب یہ اللہ کا بیان ہے فرشتے کلام کرتے ہیں اور یہ کلام وہ سنتے بھی ہیں اللہ ہمارے لیے نقل فرما رہا ہے وہی بات ہجرت کون نہیں کر رہے تھے وہ منافقین جو ارد گرد کے قبائل اور علاقوں میں ہیں اور ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں آ رہے فرمایا ان کے بارے میں فعلا ابا جہنم پذیروں کے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وساط مسیح اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے من من النار۔ اللہ الان مگر یہ کہ جو لوگ بے بس ہیں مردوں عورتوں اور بچوں میں سے لا ستی وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے ولاح تدن سبیلا اور وہ کوئی راستہ بھی نہیں پاتے کا اللہ فعلا صلاں تو امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ آف فرما دے و اللہ آف غفور اور اللہ تعالی ماں فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے یعنی یہ تو امکان ہے کہ بوڑھا ہے عورت ہے بچہ ہے وہ تدبیر نہیں کر سکتا تو وہ تو رہ سکتا ہے ایسی جگہ جہاں نظام کفر کا ہو اور اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو یہ ایکسپشن ہے نظام کفر کے تحت یا جہاں اللہ کی شریعت کے احکام نافذ نہ ہوں ایسے مجبور لوگ تو رہ سکتے ہیں باقی یا تو بندہ وہاں رہ کر جد و جہود کر سکتا ہو تو جد و جہود کرے یا اگر کوئی خطہ ایسا ہو جہاں اللہ کے مکمل دین پر عمل کرنا ممکن ہو تو وہاں ہجرت کرنا اس کے لیے لازم ہوگا اب اس کے سوا کہ ہجرت کا موقع بھی ہے کہ, تم جا سکتے ہو جیسے کہ منافقین مدینہ آ سکتے تھے اور ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نہیں آ رہے تو ان پر سرزنش کی جا رہی ہے جیسے کہ پشتہ فرشتوں کا بیان ہمارے سامنے آیا می حاجر فی سب اللہ عجیت فی الدی مراغمن کثیروں وسا اور جو اللہ سب کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بہت وافر جگہ پائے گا اور کشادگی بھی اللہ کی زمین بہت ہے. اگر ایک خطے میں جان پر بند آئی ہے دین پر عمل کرنا اور دین کے لیے جدوجہد کرنا ممکن نہیں تو کہیں ایسے خطے میں چلے جاؤ جہاں دین پر عمل ہو سکے یا دین کے تقاضوں کی جدوجہد کی جا سکے اب جو ہجرت کرے گا اللہ کی زمین وافر بھی ہے اس میں جگہ اور کچھ بھی خخروج ممبئی اور جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے اللہ اور ثابت ہو گیا وہ نکلا تو تھا اللہ اس کے رسول یعنی دین کے خاطر راہ میں ہی انتقال کر گیا اجر اس کا محفوظ اللہ کے ہاں ہاں, ہاں ہجرت کس کی طرف ہے اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف مشہور حدیز جو ہے نا بنیاد وہ پورا جملے پورے جملے آگے کیا ہیں اللہ نہیں کیوں کہ دار و مدار نیتوں پر ہے جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے دین کے خاطر ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مانی جائے گی اب آگے سُنیے جس کی ہجرت ہے اس لیے کہ وہ کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا دنیا کمانا چاہتا ہے تو اس کا یہ نکلنا اسی کی طرح مانا جائے گا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہوگی یہ ہے پوری حدیث بخاری شریف میں وقان اللہ غفور اور اور اللہ سہان و تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت اور فرمانے والا ہے اب قصر نماز کے تعلق سے بات آ رہی ہے سفر کوئی حرج نہیں شرعی سفر ہو تو چار کی جگہ دو ادا کی جائیں گی یا فرمائے کوئی حرج نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاہو تو قسر کرو چاہو تو نہ کرو نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ رہی کہ سفر میں حضور علیہ السلام نماز قسر کرتے تھے چار فرض کی جگہ دو ان خف تم کم الدین اندیشہ ہو کہ تمہیں ستائیں گے کافر اس سے بھی لگ رہا ہے جب خوف ہو تب قصر ہوگی لیکن حضور علیہ السلام کی سنت نے بتایا خوف ہو یا امن کی حالت سفر میں حضور علیہ السلام نے ہمیشہ قصر فرمائی ان نل کافرینا لکم ادو وم بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں اگلی مثال جو ہے وہ یا اگلا جو بات کا بیان ہے وہ سلاۃ الخوف کے تعلق سے اگر سفر میں ہیں جیسے کہ جہاد و قتال کے نکلے دشمن کا خوف بھی ہے تو کیسے نماز ادا کی جائے خاص ذہن میں رکھیے گا کہ تمام صحابہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا ہو خاص یہ ذہن میں رکھیے گا تو سلاۃ الخوف کی بڑی دلچسپ صورتحال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے شاد ہوا ادا کم تفیح اور اے نبی عدی جب آپ ان میں موجود ہوں لهم پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں مراد امامت فرمائیں فَلْتَقُمْ مِنْهُمْ تو چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار لے لے جنگ کا میدان سجا ہوا ہے تو ہتھیار ساتھ ہوں فرا سجدو فل یقون سجدہ کر لیں تو اے مسلمانوں وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں لم عرب آئے دوسری جماعت جس نے نماز ادا نہیں کی فلوسا تو اے نبی دوسری جماعت کے افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کریں وقل و اور چاہیے کہ اپنا بچاؤ کا سامان لیے رکھیں وہ اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھیں اب کیفیت کیا ہے توجہ فرمائیے گا مثلاً سو صحابہ ہیں مثال کے طور پر اور یہ نماز ادا کرنے کا وقت آ گیا دو رکت ادا کرنی ہے مثلا عشا کی ہو اثر کی ہو چار کی جگہ دو ادا کرنی ہر ایک کی خواہش کیا ہوگی حضور کے پیچھے نماز ادا ہو تو مثلا پچاس صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام امامت فرمارے حضور نے ایک رکت ادا کی یہ چلے جائیں ایک رکت ادا کر کے اور حضور ویٹ کریں گے دوسری جماعت لٹ سے پچاس لوگ ہیں وہ آئیں اور حضور کے ساتھ شریک ہوں اب حضور دوسری رکت مکمل کریں ٹھیک ان کی ایک ہوئی ہے یہ حضور کے سلام کے بعد اپنی مکمل کر لیں اور ان کی جو رہ گئی وہ ایک رقت اکیلے اکیلے پھر مکمل کر لیں یہ ایک شکل ہے آپ کو تفاصیر میں اور بھی وضاحتیں ملیں گی یہ ایک شکل ہے اس صورت میں تمام صحابہ کو حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے کا شرف مل گیا اب ہمارا معاملہ ہو یا کسی اور دور کی بات ہو تو ایک کیا بیسوں جماعتیں بھی ہو سکتی جو یہ سہولت کا معاملہ ہو لیکن یہ خاص معاملہ کیا تھا حضور کی امامت میں تمام صحابہ چاہتے ہوں گے کہ نماز ادا کریں یہ ایک بڑی دلچسپ کیفی ہے سلات الخوف کی ایک اہم بات اسلحا ساتھ رکھو دوسری اہم بات اپنا ڈیٹرنٹ اپنا دفاع کا جو بھی سامان ہے وہ ساتھ رکھو اب اس ڈیٹرنٹ پر کتنی تاكید ہے اندازہ کیجئے گا امتی کم یا مسلمانوں تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے سامان سے کچھ غافل ہو جاؤ فیمل نہ علی کم واحدہ تو یہ تم پر یک بار گی جھک پڑے یعنی حملہ کر بیٹھے ولاج نہ ادمت اور تم پر کوئی حرج نہیں اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو اوکم تم مرنا تکم یا یہ کہ تم بیمار ہو کہ اپنا اسلحہ اتار رکھو ظاہر باتیں ویپنز وغیرہ ہوں گے آج کے دور کے اعتبار سے کافی ہیوی لوڈ ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے تو اگر بارش کا معاملہ ہے لوڈڈ ہو گئے ہو تم زیادہ یا بیماری کا معاملہ ہے تو چلو اسلحہ ذرا اتار رکھو لیکن وقود و اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لو چاہے بلٹ پروف جیکٹس کا معاملہ ہو کچھ اور ہو اور اگر پورے ملک کی سطح پر چلے جائیں تو بہرحال توام بھی ہوگا بھائی مزل ٹیکنالوجی بھی ہوگی باقی رسیح سورہ انفال میں آئے گی واحد العمد سطح تم کے ذیل میں کہ جو استطاعت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی اپنی تیاری پوری رکھو تو بچاؤ کا سامان ڈیٹرنٹ آج کے اس صلاح میں اللہ توجہ دلا رہا ہے اس کو ضرور ساتھ رکھو ان نماہ قاد مہین اب ال نے رکھا ہے فلاماز ادا کر لو فرقمیم تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور اپنی کروٹوں پر بھی نماز تو ایک جامے شکل ہے ذکر کی نماز کے بعد چھٹی نہیں نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنے کا اہتمام کیا جائے جیسے فرض نمازوں کے بعد کے ازکار ذکر پہلے بھی آئے جو حضور نے ہمیں تعلیم کیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعیدت تم فاقیم السلام فضا تم اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو کیا مطلب حالت جنگ میں تو البقرہ میں بھی پڑھا تھا چلتے چلتے جیسے بھی ممکن اس سواری پر پڑھ لو سلاد الخوف کی بات بھی آ گئی یہ تو حالت خوف میں ہے جنگی حالات وغیرہ لیکن حالت امن میں پورے آداب پورے اطمینان پورے خضو پورے خوشو پوری توجہ پوری کانسنٹریشن کے ساتھ نماز اپنے آداب کے ساتھ قائم کرو فاقی مسلاح بس نماز قائم کرو امن صلاح کان تالمنی نہ ممکھتا بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے کون سے مقررہ اوقات بھائی سب کو یاد ہے فضر ظہر مغرب شاہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی اللہ مجھے بھی توفیق دے میری بھی کمزوریوں کو معاف کرے ہم سب کی کمزوریوں کو ماف کرے اللہ ہمیں تمام نمازیں پوری زندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بہترین موقع ہے مشق کا بھی اور مانگنے کا بھی اللہ ہم سب کو تمام نمازوں کا پابند فرما دے کتاب مقوطہ بے شک ایمان پر مقرر اوقات میں فرض کی گئی ہے کفار کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو اگلے الفاظ پڑھنے میں بھی بڑے دلچسپ ہیں ان تکون تم فن یا کما تعلمون۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو بے شک ان کو بھی تو دکھ پہنچتا ہے اے مسلمانوں جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی تو پہنچتی ہے اگر عہد میں تمہارے کئی ایک شہید ہوئے تھے پڑ چکے تو بدر میں ان کے بھی تو قتل ہوئے تھے اور آگے سنیے مِن اللَّهِ يَرْجُونَ اور تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو جو یہ امید نہیں رکھتے یہ تو باطل پرست ہے نا یہ دنیا پرس ہے یہ دنیا پرس باطل پرست جانے دے رہے ہیں مال لگا رہے ہیں جان لگا رہے حق کے خلاف تم کون ہو تم تو حق والے ہو تو تمہاری محنت تمہاری جد جو ہو تمہارا استقامت کا معاملہ تو ان سے بڑھ کر ہونا چاہیے تم اللہ کے تلب یہ دنیا کے غلام یہ دنیا کے بندے ہو کر اتنی جان کھپا رہے ہیں تم تو اللہ کے بندے ہو تم تو اللہ کے امیدوار ہو تمہیں ان سے آگے بڑھ کر محنت کرنی چاہیے باطل پرست کتنی محنتیں کر رہے اپنے باطل نظریات کے پرچار کے لیے جھوٹی دعوتوں لوگ کتنی جانے دے رہے ہیں تو ایمان والوں کو اللہ کے دین کے خاطر کس قدر محنت کرنی چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ خیال اللہ علیہ اور اللہ سن تعبین والا حکمت والا ہے انا انزلنا کتاب بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے بالحقی حق یعنی مقصد کے ساتھ لتا حکومت بین النا سے آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے اس بصیرت کے مطابق جو اللہ نے اپ کو عطا فرما دی ولا تکل للخائنین خصیم اور اب ہرگز دغہ بازی کرنے والوں کی حمایت نہ کیجیے گا پس منظر میں ایک واقعہ ایک منافق نے کہیں چوری کی اور ایک یہودی پر الزام تھوک دیا اور اس منافق کے گھر والے دوست احباب اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے مقدمہ حضور کے پاس آنے لگا صلی اللہ علیہ والہ وسلم تو اللہ سبحانہ وتعالى کی طرف سے حضور کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا گیا منافق ورسس یہودی منافق کلمہ پڑھنے والا ہے اللہ اکبر یہودی کفر پر ہے لیکن فیصلہ عادل کا ہونا چاہیے فرمایا جا رہا ہے اے نبی علی السلام اب ہرگس دگا بازی کرنے والوں کی طرف داری نہ کیجیے گا اللہ اور اللہ سے بخشش ان بخش مانگے بہت بخشنے والا نہایت اور فرمانے والا ہے اور آپ ان لوگوں کی طرف سے ہرگس جھگڑا نہ کیجیے گا جو لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں کیا مطلب چور نے چوری کی لوگوں کو پتا تو نہ چلا چور کو تو بتایا کہ چور ہے قرآن کہتا ہے سورہ القیامہ انسان و عالمسی بصیر انسان کو اپنے اوپر بصیرت تو حاصل ہے تو بندہ سب سے بڑی خیانت اپنے آپ سے کر رہا ہے دوسروں کو جھوٹ بول رہا ہے بے وقوف بنا رہا ہے اندر تو ضمیر ملامت کرتا ہوگا نا تو جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف داری نہ کیجیے گا ان اللہ منقان خیمہ بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گنہگار ہے ہے من الناس وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں بلا من اللہ اور اللہ سے شرم نہیں کرتے وہ ہوا حالانکہ اللہ ان کے بات ہے جبکہ راتوں کو یہ کرتے ہیں جو, بات کی کی کی جو غلط باتیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ احاطہ یہ آیت سنیے گا اور ہمارے عدالتی نظام میں کچھ لوگ جو مجرمین کی حمایتوں میں لگے ہوتے ہیں یا عام زندگی میں کچھ لوگ مجرمین کو بچانے میں لگے ہوتے ہیں اور باقاعدہ پروفیشنلی پیسے لیتے ہیں اس بات کے ان کو ذہن میں رکھیے گا وہ منافق اس کی حمایت میں اس کے گھر کے افراد دوست اب آپ کھڑے ہو گئے دگا باز کو منافق کو بچانے کے لیے سنیے ہا ان تم ہا اولا اجاد تم آن یہ تم یہ لوگ تو ہو کہ تم نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا قیام کون اللہ سے جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن ام میں کون علیم وکیلا یا کون ان کا وکیل ہوگا قیامت کے دن آج تم حمایت کر ہو کل اللہ کے سامنے کون حمایت کرے گا کل اللہ کے سامنے کون حمایت کرے گا ذہن میں رکھیے چاہے وہ آج دفاتر میں کوئی کسی کو بچانے کے چکر میں لگا ہے کوئی اپنے دوستوں کے کسی معاملے میں کسی کی طرفداری میں لگا ہے کوئی خاندان کے معاملات میں طرفداری میں لگا ہے وہ ذرا ہائیسٹ لیول پر آ جائیں اربوں روپے اس قوم کے لوٹنے والوں کو بچانے میں کوئی لگا ہوا ہے اللہ کے سامنے بھی بچاؤ گے کیا اللہ کے سامنے بھی طرفداری کرو گے کیا یہ آئے اتنا زندہ یہ قرآن کے اتنا زندہ کلام ہے اللہ کی قسم آپ کو ہم ہمارے ہم سب کو ہمارے گھروں محلوں خاندانوں دفاتر کارپوریٹ سیکٹر سیمی گورنمنٹ ادارے گورنمنٹ ادارے عدالتی معاملات سیاست سیاستدانوں کے معاملات ریاست والوں کے معاملات اللہ کے کلام میں رہنمائی ملے گی جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ اس کو بہت بخشنے والا وہ اللہ سبحانہ و کو وہ بندہ اللہ سبحانہ و کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پائے آج کوئی پلٹائے اللہ معاف کر دے گا لیکن اس معافی کے لیے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوئے تو لوٹانا پڑے گا الحمد یہ معاشرہ بالکل بانج نہیں جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی انہوں نے حتر امکان ماضی کے اگر کروڑوں کسی کے اڑائے تھے واپس کئے الحمد للہ الحمد للہ اللہ غور بخش دے مگر اس مففرت اور رحمت کے لیے بندوں کے معاملے کے حوالے سے معاملے کو صاف کرنا ضروری حقوق وات کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یک صب عن فعین اور جو کوئی گناہ کمائے گا تو فقط اپنی جان پر ہی یعنی اپنے لیے ہی کمائے گا اپنا ہی نقصان کرے گا وقان اللہ علیم الحکیمہ اور اللہ سخان و تعالقلم رکھنے والا حکمت والا ہے و من او اور جو کوئی خطا کرے یا گناہ کمائے ثم آپ پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے فقد بہتانا مبینہ تو اس نے بڑا بھاری بہتان اور کھلا گنا اپنے اوپر لاد لیا اور یہ ہو رہا ہے غلطی کسی نے کی اور خود یعنی دوسرے پر الزام تراشی دوسرے پر الزام تھوپ دیا دوسرے کو پھسوا دیا دوسرے کو مروا دیا اللہ کہتے کسی کہ اور پر الزام لگا رہے ہو تو یہ بڑے بہتان کے کھلے گناہ کو لاد لینے کی بات ہے ول اللہ فض ال کا رحمت ہو اور اگر اے نبی علیہ سلاۃ السلام آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان کی جماعت ارادہ کر ہی ڈالا تھا کہ صحیح بات سے آپ کو ہٹا دے اور یہ لوگ نہیں بہکاتے بگاڑ نہیں سکتے کیوں حضور علیہ السلام پر اللہ کی نظر کرم ہے آپ اللہ کی رہنمائی میں نگرانی میں ہے انذہ علی کتاب الحکمت اور اللہ نے آپ پر نازل فرمائی کتاب اور حکمت اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ کے علم جو آپ جانتے نہیں تھے اور نبی علیہ صنعت وسلام آپ پر اللہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کا اعلان آپ کے آپ کے مقام محمود کا اعلان آپ کے لیے خاطم المبیا کا اعلان آپ کے لیے امام العبیہ کا اعلان آپ کے لیے شفاط قبرا کا حفظ ہے آپ کے لیے خیر امت کا اعلان آپ کی امت کے لیے کی حفاظت کا اعلان آپ کے لیے صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اگلی بات اس میں ایک اہم اصطلاح نجوا نجوا کہتے ہیں تنہائی میں سرگوشیاں کرنا تو یہ منافقین تنہائی میں بیٹھ کر خلاف ورزیاں کرتے نبی علیہ السلام کی اور اس خلاف ورزی پر مشورے کرتے تو یہ تنہائی کی سرگوشیاں ذرا اجتماعی سے ہٹ کر بیٹھ کر کان میں کوئی بات کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس سے روکا گیا ہاں کہاں اس کی گنجائش ہے وہ بتایا گیا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بالصدق قد ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس کے جو صدقہ کرنے کی ترغیب دلائے او معروفن یا بھلی بات کرنے کی دعوت دے او اسلحم لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے سلاح کرانے کی بات کرے تنہائی میں کسی کو بھائی فلا کی مدد کرنی اچھی بات ہے یہ سرگوشی تنہائی میں ہو جائے بات ارے بھائی یہ تم آؤ خیر کی طرف آؤ قرآن کی محفل ہو رہی اس کی طرف آؤ یا کوئی کسی گناہ میں ہے تو تنہائی میں اس کو بڑی محبت سے پیار سے روکنے کی کوشش کرنا دو افراد میں جھگڑا ہو گیا تو ایک کے پاس جا کے سمجھانا دوسرے کے پاس جا کے سمجھانا یہ سرگوشیاں تو پسندیدہ ہیں پسندیدہ ہے ادروائز جو منافقین کرتے تھے وہ خلاف ورزی کی سرگوشیاں کرتے تھے وہ جماعتی زندگی کے لیے نقصان دہ بھی ہیں اور بندے کے اپنے نفسیاتی معاملات کے لیے بھی انتہائی ہلاک کر دینے والی شے ہے بدیغ امروات اللہ اور جو یہ کرے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے فیصل اجرا تو ہم ان قریب اسے بڑا اجر عطا کریں گے اس کے بعد وہ جو منافق تھا جس نے نظام کس پہ تھوپ دیا تھا یہودی پر اور حضور علیہ سلاۃ السلام نے یہودی کے حق میں کہ وہ بے گناہ ہے فیصلہ دیا اور اس منافق کو مجرم قرار دیا گیا کہ اس نے چوری کی تھی وہ پلڑ گیا دین سے پھر گیا اس کا بیان مماشا اور جو رسول علی السلام کی مخالفت کرے جبکہ اس پر ہدایت ظاہر ہو چکی وہ یہ طبی اور ایمان والوں کے راستے کے خلاف چلے نولی ہی ما تم اس کو حوالے کر دیں گے اسی بات کے جو اس نے اختیار کی و جہنم اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے بسات مسیرہ اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اللہ کا جہنم اے اللہ تریپنا میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے یہ تو ہاں اس منافق کے بارے میں عمومی بات کیا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے ان کے حکم کے انکار پر اتر آئے تو اس کا بھی یہ انجام اور سبیل سبیرین پر بہت سارے اہل علم نے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اجماع کے لیے دلیل نقل کی ہے اجماع کنسنسس جس انگلش میں کہا جاتا ہے جن امور پر امت کا اجماع ہو جائے باقی علمی مباحث اپنی جگہ اجماع امت کے خلاف جانا یہ بھی راہ حق سے ہٹ جانے کے مترادف ہے اس آیت کو بھی اجماع امت کی وہ دلیل ہے ہمارے دین میں علم نے پیش کیا ہے باقی برائی کا بے میں میں شک اللہ تعالی اس بات کو تو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس کے سوا جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا اب ایک نقطہ تھوڑا حساس سے توجہ سے سماعت فرمائیے گا سچی توبہ کوئی کر لے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا کفر پہ ہے اسلام لے آئے ماف. شرک پر ہے اسلام لے آئے توحید پر آ جائے معاف انکان یہ ہے بقیہ گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے لائسنس تو کل نہیں شرک توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا یہ اس کے گھناؤنے پن کی طرف اشارہ ہے باقی حقیقت و اقسام شر یہ استاد محترم ڈاکٹر سارم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات کتابی شکل میں بھی ہیں پہلے بھی فکر ہوا آڈیو ویڈیو میں بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے چھ گھنٹے کے بہت اہم خطابات ہیں حقیقت و اقسام شر ان کو سن لیا جائے یا پڑھ لیا جائے تو بہت سارے گوشے اس تعلق سے واضح ہوں گے البتہ ہمارے لیے جو خطرہ ہے وہ کیا ہے کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر اگر کر رہے ہیں تو یہ بھی شرک کی شکل ہے کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے برابر کریں تو شرک ہے کسی کے قانون کا اللہ کے قانون کے بالمقابل کھڑا کر دیں یہ بھی شرک ہے عمل دکھاوے کے لیے کریں تو یہ بھی شرک کی قسم ہے یہ پہلو ہیں جو ہمارے لیے خطرناک ہیں ان کا ذکر ہوتا رہے گا مطالعے قرآن کے دوران میں انشاءاللہ ان اللہ کبھی بے شک اللہ اس بات کو تم آپ نے فرماتے شریک کیا جائے وَيَغْفِرُ ذَلِكَ رِمَن اور وہ اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا شرک بہ فقبہ و جسے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہ ہو گیا بہت دور کی گمراہی میں اگلے بیان میں فرشتوں کو جو مشرقین مکہ نے بیٹیاں بلا دیا تھا اللہ کا ما اللہ اس کا بیان ہے مشقین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گھناؤنی حرکت ہے یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہے کہ اللہ کی اولاد کرار دی جائے اس کی نفی کی جا رہی ہے من اللہ, وہ اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر منس کو یعنی عورتوں کو وہ این یون اللہ شعیقان مریدا وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شعیقان کو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یہ شیطان ہی کی پیروی کرنے کے مترادف ہے لانہ اللہ اس شیطان پر اللہ نے لعنت کی ہے نسیم مفرود اس شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا مقرر کردہ شیطان کا حصہ کیا ہے حرام مال وجود میں جانا یہ شیطان کا حصہ ہے کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہ لینا حدیث کے مطابق اس میں شیطان کا حصہ پڑ جاتا ہے پھر انسانوں کی صلاحیتیں ہیں وسائل ہیں ان کو اللہ کی خاطر استعمال کرنے کی بجائے گناہ کے کاموں میں نافرمانی کے کاموں میں شرک یا کفیہ کاموں میں لگانے پر لگا دینا یہ شیطان کا حصہ ہے اللہ محفوظ رکھے اور اس نے کیا کہا ودل ہوں ول اور میں انہیں ضرور بہکاؤں گا اور ضرور امیدیں دلاؤں گا کرنا کودانا کچھ نہیں مگر امید خوب تم تو بخشے بخشاؤ کو مسئلہ بارے لے نہیں کوئی بات نہیں اور چار گنا کر لو پھر توبہ کر لینا اللہ معاف کر دے گا بھائی توبہ کی توفیق ہی نہ ملی گناہ کرتے ہوئے مر پھر کیا ہوگا رحمت کی امید تو رکھنی مگر ایسا تو حرکت نہ کرے بندہ کہ گناہ کے موت تو کیا کرے اس دھندے پہ لگانا امیدیں دلانا بل آ مرن فل یوگی اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ جانوروں کے کانوں کو چیر دیں گے وہ علامت ہوتی تھی کہ یہ بتوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے کچھ باتیں اس تعلق سے سورے انعام میں بھی آئیں گے انشاءاللہ وہ مک کی صورت ہے تو یہ جانوروں کو بدوں کی نظر کر دینا نا والوں اور انہیں یہ سکھاؤں گا خلق اللَّهُ کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کر ڈالیں کیا مطلب اللہ نے جس سطرت پر لوگوں کو بنایا وہ غیر فطری کام کرنا شروع کر دیں مثلا اللہ سلامت نے مرد و عورت کے تعلق کے لیے نکاح کا بندن دیا اور اس کے نتیجے میں اولاد کا حصول بھی ہو اب ضبط ولادت اور برتھ کنٹرول کے نعرے لگائے جائیں یہ غیر فطری بات ہے لوت علیہ السلام کی قوم نے گندہ عمل کیا وہ بھی غیر فطری معاملہ یہ ہے شیطان کے حد کنڈے جن کے ذریعے وہ نسل انسانی کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے ممتق شیخان ولیم مِن دُونِ لا اور جو اللہ کے سوا شیطان کو دوست بنائے اللہ کو چھوڑے شیطان کی دی کرے فخر حسی رخران مبینہ تو وہی یعنی واضح نقصان میں پڑ گیا یہ عید ہوں شیطان ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے مما یہ عید اللہ اور شیطان تو انہیں وعدے نہیں دیتا مگر صرف فریب کے یہ شیتان کیا ہے بیچ اور اس کی تقریر ہم پڑھیں گے تم نے, نے گنا کیے میں بھی جہنم میں تم بھی میرے پیچھے اللہ یہ تقریر شیتان کی سور ابراہیم میں آئے گی دھوکے کے سوا کچھ نہیں اس کے بعد جہنم یہ وہ لوگ جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور ہاگری کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے والذین آمنوا عامن الصالحان اولو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے سنو دخلہم اللہ فرماتا ہے انقریم انہیں ہم باغات میں داخل کریں گے تجری امتحت یا انحال جن کے نیچے نہرے جاری ہیں خالدین فیہا آبادا وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے وعد اللہ حق آ, یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے ممنک اور اللہ سے بڑھ کر کال کے سچا ہونے کے اعتبار سے کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر کس کا کال سچا ہوگا اللہ ہم یقین طا فرمائے اللہ جنت الفردوس اللہ ہم تصنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں لئی سب امانی یقم والا امانی یہ اہل کتاب نہ تمہاری آرزو پر کچھ موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوں پر تمنا سے کچھ نہیں ہوگا اصول کیا ہے جو کوئی برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا نہ کوئی مددگار اس کے برعکس اور جو اچھا عمل کرے گا نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت وہ بشر تھے کہ وہ ممن ہو فلا خرون الجن تو ایسے رو جنت میں داخل ہوں گے ملا نکیرا اور کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اللهم نسل کا جنت الفردس من احسل وجہ اور کس کا دن اس سے بہتر ہوگا جس نے اپنے رخ کو اللہ کے لئے لیے محسن اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا ہے وہ تب املتا اور اس نے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی وہ تخل اللہ ابراہیم خلینا اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تنہائی کا رازداری والا دوست اللہِ مَا فِي وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وہ خیال اللہ شعیح محیف اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے اب عورتوں کے تعلق سے کچھ احکامات اور کچھ سوالات اٹھے ان کے جوابات وہ یس طفط نق اور اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں یس اسی سے لفظ اے نبی آپ سے لیتے ہیں آگے ذکر آیا خد اللہ فی اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتوا دے گا یعنی تمہارے سوال کا جواب دے گا تھوڑے دیر میں شیر ہو ہمارے اس سارے محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا عنوان ہمارے ساتھ لگایا اللہ کے فتوا قرآن میں اللہ کے فتوے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ میں خیر یہ لغوی اعتبار سے لفظ ہے سوال کرتے ہیں نبی علیہ السلام آپ سے بھی عورتوں کے بارے میں خل اللہ یفتی کفی ہمنا آپ فرما دیجیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے وہ بات کیا ہے وہ اگلی آیت میں آئے گی وہ بات کیا ہے وہ اگلی آیت میں آئے گی درمیان میں ایک نقطہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کے تعلق سے ایک بات اس صورت کی آیتم تین میں آئی تھی اس کا بیان اس مقام پر پہلے اور پھر اس سوال کا جواب اگلی آیت میں آئے گا ان شاء اللہ اور وہ کہ جو تمہیں سنایا جاتا ہے کتاب یعنی قرآن حکیم یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللہ تیلا ہن جنہیں تم نہیں دیتے ما کتیب لہنا ان کا مقرر کیا ہوا یعنی مہر و ترغبہ اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے لو ظلم تو نہ کرو نکاح کرو تو مہر بھی ادا کرو اور اگر ظلم کا اندیشہ ہے تو شروع میں بات آ چکی پھر دو یا تین یا چار نکاحوں تک کی اجازت من اور بے بس بچوں کے بارے میں بھی یتاما وہ یتاما بال قسط اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو یعنی ان سے حسن سلوک کی تعلیم دی جا رہی ہے جیسے کہ سورت کے آغاز میں بھی تفصیلات آئیں تھیں وما تفال من خیرین اور تم جو بھلائی کرو گے ان اللہ كان نبی علیما تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے اب وہ سوال آ رہا ہے وہ سوال یہ ہے کہ خاتون اگر اپنے شوہر کو محسوس کرے کہ وہ اپنی اس بیوی کی طرف رغبت نہیں کر رہا توجہ نہیں کر رہا تو کیا کیا جائے اس کا ایک حل بتایا جا رہا ہے وہ انہیں خوافت میں اگر کوئی عورت درے یعنی اندیشہ کرے اپنے خوابن کی طرف سے زیاتی کا یا بے رغبتی کا فلاح جنا بے نما سلحا تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں صلح کا معاملہ کر لیں وہ سلح خیر اور سلح ہی بہتر ہے یہ گھروں کا جڑے رہ رہنا بچے رہنا بھائی بہتر ہے چاہے کو سیکریفائس کرنی پڑ جائے کچھ اونچ نیچ ہو بھی جائے کچھ تھوڑی بہت سختی ہو بھی جائے یہ گوارا کر لو لیکن بڑا مقصد کیا ہے گھروں کو جوڑ کر رکھنا اللہ بھی کہہ رہا ہے بس خیر۔ اور صلاحی بہتر ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں توفی قطع فرمائے بہت ہمارے گھرانوں کے اندر مسائل ہو گئے اللہ تعالی ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے اللہ کا خوف کریں بھائی اللہ کا خوف کریں اللہ کا خوف کرے اللہ کا نام لے کر یہ نکاح ہم نے کیے اللہ کا نام لے کر یہ جوڑے ہم نے بنائے اللہ کے نام سے ہم نے گھر آباد کیے اس کا خوف رکھیں اس کو ہم نے جواب دینا ہے ارے سیکریفائس درگزر نرمی معافی چھوڑو جانے دو چلو گلے لگاؤ معاملے کو درست کرو اللہ یہ چاہتا ہے اب جواب کیا ہے وہ اوہ انفسو اور طبیعتوں کے اندر بخل یا تما یا مال و اسباب کی لالچ وہ تو ہوتی ہی ہے اب اس کی کیا تشریح کیا کیا جواب دیا جا رہا ہے جواب یہ ہے کہ اگر ایک خاتون محسوس کرے کہ اس کے شوہر کی رغبت اس کی طرف کچھ کم ہو گئی ہے تو اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں مثلاً فکہ مفسرین نے لکھا کہ چلو بھائی تم مثال کے طور پر میرے اما ابا کے گھر ہر ہفتے تمہیں چھوڑنا پڑتا ہے بھائی پندرہ دن میں چھوڑ دینا وہ بھی تو سوچے گا میرا ٹائم بھی بچے گا تھوڑا پیسہ بھی بچے گا مثال یا اگر ایک سے زیادہ کہیں نکاح ہے ایک شوہر کے تو خاتون اپنی باریک قربان کر دے تو اس کی توجہ حاصل کر لے یا کوئی مہان اخراجات شوہر نے باندھ رکھے لیکن کوئی بھی مسائل ہو سکتے ہیں اکنامک کرائس ہو سکتے ہیں ایشوز ہو سکتے ہیں چلو جی آپ میرا یہ خرچہ جو ہے وہ اب میں اماؤنٹ نہیں بتا رہا آپ کو یہ اتنا چلو اتنا کر دو آپ اس کو یہ دو تین مثالیں ہیں کوئی ایسی شکل کہ شوہر بھی فیل کرے کہ ہاں ادھر میرا کچھ مال بچے گا ادھر میرا کچھ وقت بچے گا ادھر میرا برڈن جو ہے وہ کم ہو جائے گا یہ لالچ ہے اندر ہم اپنے آپ سے پوچھے ہیں پیسہ بچتا ہوا سب کو اچھا لگتا ہے اور مزید آتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے اور بچتا ہوا بھی سب کو اچھا لگتا اچھا یہ خرچہ میرا کم رہا ہے سبحان اللہ! نہیں اور اگر تم عمدگی کے ساتھ معاملہ کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو فَإنَّ بِمَا تو ان اللہ کا نبی ماتا رہ تو بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے سے خوب باخبر ہے پھر وہی بات آ رہی کھٹ بھی ہو رہی ہے ناخوشگوار معاملہ تو اتنے ناخوشگوار تمہیں طلاق کے پڑے تھے نا کہاں البقرہ میں تخوا تخوا تخوا امدا عمل امدا عمل امد عمدہ امد عمل یہاں بچانے کی بات ہو رہی ہے بھی پوائنٹ او پوائنٹ او پوائنٹ او بچانے کی بات ہو رہی پھر کیا کہا عمدگی کے ساتھ معاملہ کرنا اللہ کا خوف دل میں رکھنا فی الن اللہ خبیر جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باقبر ہے وَلَمْ أَمْ بَيْنَ اور ہرگس نہیں کر سکو کہ چاہے تم کتنا ہی چاہو کہ عورتوں کے درمیان یعنی بیویوں کے درمیان بالکل برابری کر لو یہ بالکل ممکن نہیں ہے بھائی کیا مطلب ایک ہے اختیاری معاملہ تو ایک ہے غیر اختیاری معاملہ یعنی باز بزرگان الدین جن کے اپنے دو نکا تھے انہوں نے تجربہ بھی دیکھا ہوگا اس کا تو وہ کہتے ہیں کہ خربوزہ لے کر آئے ہو آج کل تو ویسے مہنگا ہو گیا ہے خربوزہ لے کر آئے ہو تو مثلا دو لے کر آئے تو یہ نہیں کہ ایک کو ایک دے رہی دیا دوسری کو دوسرے دے دیا نا ایک کے دو حصے کرو آدھا ادھر آدھا ادھر اور دوسرے کے دو حصے کرو آئے ادھر آدھا ادھر کیا مطلب ایک کم بیٹھا ہو سکتا ہے ایک زیادہ یعنی بعض نے اتنی احتیاط تک کہی ہے یا ہے یہ اختیار کے اندر اور ایک قلبی رجحان کا معاملہ کسی کی دو بی ایک زیادہ دین کی طرف ہے تو دل اس کا خوش ہوتا ہے اس بندے کا اس بیوی کو دیکھ کر جی کسی میں کفایت شاری زیادہ ہے قلبی محبت کا معاملہ تو غیر اختیاری چیز وہ قلب کے اندر کی ہے اس پر پکڑ نہیں اختیاری معاملات کے اندر حت امکان انصاف کرنا اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی گویا دوسری کو تم لٹکتا ہوا چھوڑ دو کہ لگے کہ اس کا, کوئی نہیں بیچاری کا یہ ظلم ہے اسی لیے ابتدا میں جب بات ہوئی تم تین میں بات ہوئی ایک سے زائد کی میکسیمم چار تک کی نکاح کی اجازت اگر دی تو ابل کی شرط کے ساتھ ان تو سکھو اور اگر تم اصلاح کرتے رہو تخوا کی رویش اختیار کیے رکھو فی ان غفور اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے ہاں اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہیں دین فطرت ہے نا کبھی انتہائی پوائنٹ آف نو ریٹرن کا معاملہ اگر آ جائے اور گزارا ہو ہی نہیں سکتا سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور وہ سب کچھ میں بہت کچھ ہے جم پڑھتے ہوئے آئے ہیں حلال حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے چلو ٹھیک ہے اب اگر نہیں بن پاتی تو پھر یہ آپشن دیا گیا ہے اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کشادگی کے ذریعے یعنی بخشش کے ذریعے بے نیاز کر دے گا کوئی اور راس سجھا دے گا اللہ کوئی اور معاملہ فرما دے گا کوئی بہتر میچ اللہ عطا فرما دے گا یہ ہے دین فطرت جس میں یہ گنجائش اس لیے دی گئی کہ بہرحال کبھی بہت ریموٹ معاملات میں اس طرح کی پیش آ سکتی ہے خران اللہ واسی حکیمہ اور اللہ سلحان و تعالیٰ بہت وسعتوں والا اور حکمت والا ہے ولی اللہ مَا فِي سماوات و مافل عرب اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وہ لق وسین اللہ اوت الکبلی اور ہم نے تاکید کر دی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور تمہیں بھی یہ اللہ کا تقوع اختیار کرو وہرو اور کرو میں اور ہے جو آسمان و زمین میں ہے وہ کفاب اللہ اور اللہ کافی ہے بطور کارساز یہ اللہ کی عظمتوں کا بیان اس کے احکامات کے بعد آ رہا ہے سیریسلی لو اللہ کے احکام کو الناس و آخرین اگر اللہ چاہے تو اے لوگوں تمہیں فنا کر کے لے جائے اور دوسروں کو لے آئے وہ خیال اللہ علی کا قدیر سلحان اس بات پر قادر ہے من کان ویراب فعند اللہ ثواب دنیا وال جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب اور بدلا ہے وہ خیال اللہ سمیدی رو اور اللہ سلحان خوب سننے والا دیکھنے والا ہے اگلی آیت قیام قسط کے حوالے سے بہت اہم مقام یا آمنوا اے ایمان والوں مقوامین قسط کھڑے ہو جاؤ قسط یعنی عدل کے قائم کرنے والے بن کر سورہ سور عالم آیت 18 میں پڑھا اللہ عدل کا قائم کرنے والا سورہ عال عمران آیت آیت نمبر 21 میں پڑا اللہ کے نیک مند عدل کا حکم دیتے ہیں سورہ حدید آیت 25 میں ہے تمام رسول عدل کی نفاذ کے لیے بھیجے گئے سورہ شورہ آیت نمبر پندرہ میں ہے حضور علیہ السلام کو عدل کی نفاذ کے لیے بھیجا گیا اب ہمیں کہا جا رہا ہے کون عوامی نل قسط کھڑے ہو جاؤ عدل کے قائم کرنے والے بن کر دنیا ہمارے فیصلے کر رہی ہے اللہ ہمیں کہتا ہے تم نے دنیا کے فیصلے کرنے ہیں اس امت کو بڑے کام کے لیے اللہ نے بنایا شہادا آل اللہ, اللہ, اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے اللہ کے بحاف پر اس کے نمائندے بن کر تمہیں عدل کی بات اور عدل کے نفاذ کی کوشش کرنی ہے ولو چاہے یہ بات تمہارے اپنے خلاف جائے اول الوالدین والاقربین یا ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف جائے کہیں بھی ہو عدل کی بات کرنا چاہے اپنوں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو این یقل غنی او فقیر اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر ہے تو اللہ سب سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے اس مالدار کے خلاف گواہی دوں گا تو مسئلہ نہ ہو جائے نہ اس, اس غریب کے خلاف گواہی دے دی تو مسئلہ نہ نہ نہ سب کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ اللہ ہے تم کیا کرو فلاد تم خواہش نس کی پیروی نہ کرو گے انصاف کی بات نہ کرو وہ ان تلو او تو اگر تم زبان دباؤ گے یا پہلو نہیں کرو گے مراد حق اور عدل کی بات نہیں کہو اور کرو گے تمے ان اللہ اس سے واقف ہے اے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو اگلی آیت بڑی عجیب و دلچسپ ایمان والوں سے ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے کیا ایمان والوں سے ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے پڑھیے سنیے <تصفح> اے ایمان والو باللہ <ورسوله> ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول ہی امان لا اللہ پرسلام پر بل کتابی اور نازل فرمائی ول کتابی قبل اور ان کتابوں میں جو اس سے پہلے نازل کی گئی اور اس سے پہلے جو نازل کی اللہ صحان و تعالیٰ نے ایمان والو ایمان لاؤ کیا مطلب ایک اس زبان کا اقرار ایک دل کی تصدیق زمان کے اقرار بھی ضروری دل کی تصدیق بھی ضروری منافقین کے پاس دل کی تصدیق نہیں تھی اللہ ہم سب کو دل والا یقین والا ایمان بھی عطا فرمائے سادہ کی اس سے ترجمانی کیا ہے جب ایمان دل میں ہو عمل ثبوت پیش کرتا ہے اسی لیے بار بار آمن و الصالحات آتا ہے قرآن میں سادہ سی ایک اور بات ایک اللہ کو ماننا ایک اللہ کی ماننا ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننا ایک ہی ان کی ماننا ایک قرآن کو ماننا ایک قرآن کی بس یہ کی کا مسئلہ ہے اور کتنا بڑا مسئلہ ہے ساری زندگی کا مسئلہ ہے تو اللہ کو مانو اللہ کی مانو رسول اللہ علیہ السلام کو مانو ان کی مانو قرآن کو مانو قرآن کی مانو ولی کتاب اللہ انضر من قبل اور ان کی تاب جو اس سے پہلے اللہ نے نازل کی وم یقر بلّہ وملاکت ہی وقتی و رسول اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشن اور اس کی کتاب اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا فقط و اللہ ولا تو وہ بھٹک گیا دور کی گمراہی میں نافقین کا بیان کلما پڑا تھا دل میں ایمان نہیں کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے کچھ آگے بڑھے کچھ پیچھے ہٹے یہ کیفیت ہے نا یہ نفاق کی طرف لے جانے والی اب اس کا بیان ہے ان الدین آمن بے شک جو ایمان لائے تما کفرو پھر کافر ہو گئے تما آمن پھر ایمان لائے تما کفرو پھر کافر ہوئے یعنی املن کفر کیا املن کفر کیا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات پر عمل نہ کرنا یہ عمل ان کفر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ثم ازادوا کفرن پھر وہ کفر میں برتے چلے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا اور نہ انہیں صحیح راہ کی ہدایت دے گا۔ بشّر المنافقین بأن لهم عذاباً ألیما اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دے دی جو منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عجیب جملہ بشارت دے دیں۔ یہ ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ذرا سخت بات ہے ان کی ذلت میں اضافے کے لیے کہا جا رہا ہے ان کے لیے کوئی خوشخبری بھی ہے تو کہے گی دردناک عذاب کی الذين تخذون الكافرين اولياء من دون جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں ان سے پیئیں گے بڑھاتے ہیں ان سے تعلقات بڑھاتے ہیں ايا تاتخون عندهم العزۃ کیا یہ ان کے پاس عزت ناش کرتے ہیں فاين العزۃ تو بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں ایمان والے کو عزت اللہ کے ہاں ملے گی کافروں کے نہیں ملے گی اور جتنی ہمارے ہاں حکمرانوں کی سطح پر مسلم ممالک تمام کو ذہن میں رکھ لیجئے کتنی بنا بنا کر رکھنا چاہیے اور کیسی پٹائیاں ہوئی پھر ماس سے اور کس طرح کے کوڑے برسے اور کس قدر ذلیل کیا گیا ہے ان کو فار کی طرف سے یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے واقعات کافی ہیں وقت نزلہ علی کو فلکتا ہا اور یقیناً اللہ کتاب میں یہ حکم تم پر نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جاتا ہے, ہے فلاں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو فی حدیث یہاں تک کہ وہ اس کے سوا کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں ان نقم ادم مت یقیناً اس سورج میں تم ان جیسے ہو جاؤ گے یہ اللہ حکم دے چکا ہے کہاں پڑھیں گے سورہ انعام آئی میں سوریہ آیت نمبر 68 میں کہ اللہ کی آیات کا کہیں مذاق اڑائے جا معاذ اللہ تو وہاں نہ بیٹھنا یہاں کا اگر تم بیٹھے رہے تو تم ان جیسے ہی ہو جاؤ گے ایمان کا تقاضا کیا ہے اللہ کے احکامات پر عمل اللہ کی دین کی باتیں ہوں کہیں اس کی نافرمانی فرمانی کے کام ہو رہے ہوں تو ہتر امکانات میں روکنے کی کوشش کرے مگر وہ انوالو اس کے اندر ہو اللہ اکبر اس سے بچنا چاہیے فرمایا تم انہیں کی طرح ہو جاؤ گے ان اللہ جامعین بے شک اللہ جمع کرنے والے تمام منافق اور کفار کو جہنم میں ایک ہی جگہ انجام کے اعتبار سے منافق اور کفار جہنم میں ہوں گے اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائیں الذین یتربسون بكم وہ لوگ کہ جو تمہارے انتظار میں رہتے ہیں فان کان لکم فتح من اللہ پھر اگر تم کو اللہ کے در سے اے مسلمانوں فتح ملے قالوا الم نکم معكم تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے وہی لاؤ لو ہمارا بھی حصہ تمہارے حصہ مل جائے فتح میں سے, قولو تو کافروں سے کہتے منافق علی کم کیا ہم تمہار غالب نہیں آ من تھے اور ہم نے تمہیں بچا نہیں لیا مسلمانوں سے لاؤ ہمارا حصہ نکالو یہ ہے منافق منافک ویسے آرمی میں کہتے دو منہ والے کو ادھر بھی بنا کے رکھتا ادھر بھی ہوتا کہیں کا نہیں نہ ادھر کا نہ ادھر کا یہ بات کرائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ کل کے میں وہ اپنے مفاد کا غلام ہوتا ہے فل یا کم یاما بس اللہ قیامت تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا سبینہ اور ہرگس اللہ کافروں کو مسلمانوں پر مکمل غلبے کی کوئی راہ نہیں دے گا یہ آج تھوڑی سمجھنی پڑے گی اللہ کافروں کو کوئی غلبہ نہیں دے گا تو آج تو لگ رہا ہے کافر غالب ہے دو اعتبار سے سمجھنا ہے ایک علم کے میدان میں دلائل کے میدان میں اللہ کے دین کی باتیں غالب ہیں الحمد رب العالمی اور ایک عمل کے میدان کی بات اس عمل کے میدان میں اللہ کا ایمان والوں سے تقاضا کہ تم اس کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا پڑھ چکے آر عمران آئے 160 اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا تو علم اور دلائل کے میدان میں اللہ کا دین غالب ہے الحمد عمل کے میدان میں یہ تو دنیا اللہ نے کشاک پر چلائی ہے یہاں ایمان والوں کا امتحان ہوگا ایمان والے ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ غالب رہیں گے لیکن اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہوا ہے تو حضور فرما کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے ضلعت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا اقبال نے کہا وہ زمانے میں معذز تھے مسلما ہو کر اور تم خواب ہو گئے تاریخ ہو کر تو اگر یہ کتاب کو تھامیں گے اس کے دین کو تھامیں گے تو اللہ عمل کے میدان میں بھی غلبہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گا آمَنُوا جینو تو بِذِكْرِ ان